بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب صادین روشنی کے جزیرے پر مصنف امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ تعالی تعارف اس کتاب کا نام پڑھ کر آپ کو تعجب ہوگا سات دن نور کے جزیرے پر یہ تو تفریح کی دعوت معلوم ہوتی ہے جی ہاں بالکل یہ ایک تفریح کی دعوت ہے مگر بالکل انوکی تفریح آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ لوگ اپنی مصروفیات سے اکتا کر جنگلوں پہاڑوں اور جزیروں کا رخ کرتے ہیں وہاں جا کر اپنی تھکاوٹ اتارتے ہیں خوب مزے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہم ابھی تک اپنے گناہوں سے نہیں تھکے ابھی تک اپنے جرائم اور نافرمانیوں سے نہیں اکتائے ہے حالانکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین ہی کیا سمندروں میں بھی فساد برپا ہے ہر طرف اندھیرے اور ظلمت کا راج ہے ظلم اور دہشت کی چکی سے امت مسلمہ کا خون ٹپک نہیں رہا بہ رہا ہے گھر بے سکونی سے اور قبریں عذاب سے جل رہی ہیں ہر طرف گناہ ہی گناہ جرائم ہی جرائم غفلت ہی غفلت کیا ہم تھکے نہیں اگتائے نہیں جوانی کو گناہوں نے بوڑھا کر دیا گناہوں نے بچوں کا بچپن چھین لیا گناہوں نے ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا گناہوں نے ہم پر کافروں اور گنافکوں کو مسلط کر دیا کیا ہم ابھی تک نہیں تھکے ابھی تک نہیں اگ ہے ہاں تھک چکے ہیں کمر ٹوٹ رہی ہے مستقبل میں انگارے اور آگ نظر آ رہی ہے تو پھر چلو تھکاوٹ اتارنے اکتا ہاٹ ختم کرنے دنوں کی سیاہی دھونے اپنے نصیب کی بدبختی ختم کرنے کے لیے تفریح پر چلتے ہیں مگر کہاں ایک کچی مسجد کی طرف اپنے پیارے رب کے گھر کی طرف نور کے خوبصورت جزیرے کی طرف آؤ دوڑتے ہیں ثفر رو اللہ دوڑو اللہ کی طرف آؤ دوڑتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے رب کی طرف نور پانے کے لیے ظلمت مٹانے کے لیے اے میرے رب میں آ رہا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے یا اللہ میں چل پڑا ہوں لنگڑا کر ہی صحیح شرما کر ہی صحیح مگر چل پڑا ہوں مالک اب تو آ اپنی مغفرت کے ساتھ رحمت کے ساتھ نصرت کے ساتھ ارتمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہم کچی مسجد کی طرف نہ جائیں تو کدھر جائیں ہم نور کے جزیرے کا رخ نہ کریں تو کس طرف کا رخ کریں وہ دیکھو آفاق شہید کا بچپن اپنے جسم کے ٹکڑوں کا حساب مانگ رہا ہے اور وہ خوبصورت بلند ہمت ہمالیہ سے بلند بلال شہید مسکرا کر کہہ رہا ہے بس ڈر گئے آپ لوگ گھبرا گئے وہ دیکھو بابری مسجد کے پڑوس سے حذیفہ طلحہ اور پاملا بابری مسجد کی گود میں جنت کے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں اور ہماری حالت پر حیران ہیں وہ دیکھو عظمتوں کے تاج پہنے ارسلان شہید عمار شہید یوسف شہید کیا کہہ رہے ہیں ہم نے ہر رکاوٹ توڑ ڈالی اور تم پابندیوں کا رونا رو رہے ہو ہم نے کہاں جا کر شہادت کی لیلا کو دبوچا اور تم فانی زندگی بچانے کے لیے نظریات بیچ رہے ہو اسلام کو چھپا رہے ہو آج سے پانچ سال پہلے جموں میں ایک لاوارث جنازہ اٹھا تھا کمانڈر سجاد شہید رحمہ اللہ کا حسین جسم لاٹھیوں سے رنگین تھا مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جب کہ ہم زندہ ہو کر بھی خوف سے مرے جا رہے ہیں وہ دیکھو قندوز سے سلطان شہید مسکرا کر فاتحانہ انداز میں کچھ کہہ رہے ہیں مولانا اکرم شہید اور ان کے بھی دجال کی بے بسی پر خوشی سے ہنس رہے ہیں وہ جل کر راکھ ہوئے آسمان سے آواز آئی کہ وہ زندہ ہے پھر کیا تھا ان شہیدوں کی کشش دیکھو کہ شیخ احمد یاسین بھی معذور ہونے کے باوجود انہیں کی طرف دوڑے اور بلاخر انہیں جا پایا دیکھو عبدالعزیز رنتیسی بھی ان کے پیچھے جا پہنچے مگر ہم نرز رہے ہیں ڈر رہے ہیں گھبرا رہے, رہے ہیں کیوں میرے یارو کیوں کس کا ڈر ہے کرائے کے قاتلوں کا یا ان کے آکاؤں کا یہ سب مر جائیں گے اسلام باقی رہے گا یہ سب گل سڑ جائیں گے جہاد تابندہ سلامت رہے گا ان کی کرسیاں کمزور اور ان کی حکومتیں فانی ہیں جہاد کی مخالفت کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی ہے اور جو ان کے ڈر سے دین بدل دیں گے وہ بھی انہیں کی طرح ناکام ہو جائیں گے آؤ شہادت کے حسین سفر کی طرف آؤ شہداء کے معطر قافلے کی طرف آؤ حقیقی زندگی کی طرف وہ دیکھو چھوٹا سا سیف اللہ شہید کہاں جا پہنچا اور ہم کہاں کھڑے ہیں یہ سب گناہوں کی شامت ہے کہ بزدلی کی چربی ہمیں شیر سے گدڑ بنا رہی ہے آؤ سات دن کے لیے نور کے جزیرے پر چلتے ہیں جہاں ذکر اللہ کے سمندر میں غوطے لگائیں گے لمبے لمبے غوتے سب کچھ بھلا کر اپنے رب کی یاد میں ڈوب جائیں گے پھر رو رو کر بلک بلک کر موافیہ مانگیں گے راتوں کو لمبے لمبے سجدے کریں گے جب رب راضی ہو کر پوچھے گا بندے او میرے بندے کیا مانگتا ہے اس وقت ہم تڑپ کر اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظمت اور اپنے لیے شہادت مانگ لیں گے ہم لوگ جو مجاہدین کہلاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حقیقی مجاہد بنائے ہمیں جب بھی شکست ہوتی ہے اپنے برے اعمال کے ہاتھوں ہوتی ہے سوویت یونین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا بلکہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسے دن میں تارے نظر آ رہے ہیں ہندوستان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کی لاکھوں فوج چند ہزار مجاہدین کے سامنے بے بس ہے اسرائیل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ دوسروں کے سہارے جی رہا ہے ہاں ہمارا جب بھی کچھ بگڑا ہے تو اپنے ہاتھوں سے بگڑا ہے یا اپنوں کے ہاتھوں بگڑا ہے اپنوں سے مراد وہ مسلمان حکمران اور مخبر ہیں جو غیروں کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں ان کا تذکرہ مقصود نہیں ہے یہاں تو اپنے ہاتھوں کا رونا ہے شیطان اور نفس مجاہدین کے سب سے خطرناک اور طاقتور دشمن ہیں انہوں نے ہمیں اندر سے کمزور اور کھوکھلا کر دیا ہے اگر ہمارے دشمن کھول کر گناہ کریں اور ہم چھپ چھپ کر کریں تو فرشتوں کو کیا پڑی ہے کہ ان کے مقابلے میں ہماری نصرت کے لیے اتریں اور خود ہمیں کیا حق ہے کہ دوسروں کے گلے کاٹتے پھریں اسلامی نظام کا نعرہ زبان سے لگانا آسان ہے لیکن خود کو اس کا عملی نمونہ بنانا بہت مشکل ہے میرے بھائیو ہمارے لیے معاملہ کافی خطرناک ہے ہم نے بھاری ذمہ داری کا پتھر اٹھایا ہے اس لیے شیطان ہم پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بگاڑ میں اس کی کامیابی ہے اور ہماری ناکامی اس ملعون کا مشن ہے اب ہم کیا کریں جہاد چھوڑ دیں ایسا تو سوچنا ہی گناہ ہے تو پھر آئیے ہمت کر کے توبہ کرتے ہیں اور اس توبہ کے بعد اپنی زندگی کے رخ کو ایمان اور تقوا کی طرف موڑنے کے لیے سات دن کا دورہ تربیت کرتے ہیں یہ دورہ تربیت اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے یہ ایک ایسی عمدہ ترتیب ہے جو غفلت کے پردے چاک کر دیتی ہے اور انسان کو خود آگاہی کے بعد خدا آگاہی یعنی معرفت کے راستے پر ڈال دیتی ہے اچھا تو یہ ہے کہ فورن زندگی کے ساتھ دن فارغ کر کے دورہ تربیت کے لیے دوڑ پڑیں اور اگر ابھی تک دل مضبوط نہیں ہوا تو کسی ایسے ساتھی سے مل لیں جس نے اس دورے کا مزہ خود چکھا ہو زور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کتاب و سنت کا علم سکھایا تو امت نے اس علم کی حفاظت کے لیے خوب محنتیں کیں علم کے حلقے قائم ہوئے کتابیں اور امالی لکھی گئیں مدارس بنائے گئے ان مدارس کے لیے نصاب مقرر کیا گیا بڑے اور اصلی علوم کی حفاظت کے لیے کئی معاون علوم ترتیب دیے گئے اور معلوم نہیں کیا کچھ کیا گیا اور الحمدللہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالی دینی علوم کا سلسلہ جاری رکھے اعل علم کی حفاظت فرمائے مراکز علم کو ترقی اور قبولیت نصیب فرمائے اور دشمنان علم سے علماء اور مدارس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی اپنے خاص فضل سے دینی علوم میں سے وافر حصہ عطا فرمائے اللہ رب ضدنی علم معلوم ہوا کہ کسی بھی مطلوب چیز کے لیے شرع حدود میں رہتے ہوئے کوئی نصاب اور ترتیب بنانا بدات نہیں بلکہ ضرورت ہے اصلاح نفس بھی اسلام کا لازمی تقاضا ہے زور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمان اور اسلام کو بیان فرمایا ہے اس طرح آپ نے احسان کو بھی بیان فرمایا ہے ایمان کی تفصیلات کے لیے علماء کرام نے علم عقائد علم کلام جیسے علوم مرتب فرمائے اور اسلام کی تشریح و تفصیل کے لیے علم فقہ وجود میں آیا بس اس طرح احسان اور تزکیہ کے لیے علم سلوک کی بنیاد رکھی گئی جہاد الحمد خود ایک بہت بڑا مبارک عمل ہے اور اس عمل کے ذریعے آدمی کی بہت جلد اصلاح ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی مجاہد کو اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں میدان جنگ میں جب معرکہ گرم ہوتا ہے تو مجاہدین کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہونے لگتا ہے لیکن جن ایام میں جنگ نہیں ہوتی اور مجاہدین کو دنیا کے عام ماحول کا سامنا ہوتا ہے تو ان ایام میں اپنے ایمان اعمال اور نظریات کی حفاظت کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بس اسی ضرورت کے تحت ایک مختصر سا اصلاحی نصاب بنایا گیا ہے جو سات دن میں مکمل ہوتا ہے اس نصاب کا نام دورہ تربیت رکھا گیا ہے یعنی صاحب ان معمولات پر مشتمل ہے جن کی ترغیب قرآن و سنت میں دی گئی ہے اور ان معمولات میں سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا ثبوت اور تعلق شریعت سے نہ ہو دل میں کچھ پریشانی تو ہوتی ہے تنگی بھی پیدا ہوتی ہے گھٹن بے چینی اور بے قراری کا احساس بھی ہوتا ہے جس اخبار کو اٹھا کر دیکھیں وہ خوف اور دہشت پھیلا رہا ہے دین کے دشمن خوشی سے پھولے نہیں سما رہے اور حکومت کو اکسا رہے ہیں کہ مزید سختی کرے دین داروں کو مزید کچلے حکومت ان لوگوں کو وفادار سمجھتی ہے حالانکہ یہ مفاد پرست ٹولہ کسی کا وفادار نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک پر کسی یہودی یا بھارتی ہندو کا قبضہ ہو جائے تو یہی لوگ سب سے پہلے اس کی تائید کریں گے ان کو بس اپنے پیٹ اور اپنی عیاشی سے غرض ہے ان لوگوں نے ملک کی خاطر کسی قربانی کا تصور بھی نہیں کیا وہ ملک میں رہتے ہوئے غیروں کے ایجنٹ ہیں ان کا قبلہ ڈالر اور ان کا نظریہ پاؤنڈ ہیں یہ لوگ ایک خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں ان کا پہلا ہدف پاکستان کا جہادی طبقہ دوسرا ہدف پاکستان کا دینی طبقہ تیسرا ہدف پاکستان کی ایٹمی صلاحیت چوتھا ہدف پاکستان کی فوج اور پانچواں ہدف خود پاکستان ہے چونکہ آج کل سیکولرزم پاکستان کی حکومت کا مرغوب نعرہ ہے اس لیے یہ لوگ اپنی فحاشی اور کھلے پن کی وجہ سے بہت مقرب ہیں انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے اور اب ان کا لہجہ جارحانہ ہوتا جا رہا ہے یہ لوگ یورپ امریکہ اور انڈیا کے سفارت خانوں کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں غیر ملکی ایجنسیوں کے ایجنٹ صحافیوں کے روپ میں ان کے پاس آتے جاتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یورپ اور امریکہ کے حکمران کن باتوں سے خوش اور متاثر ہوتے ہیں چنانچہ آج القاعدہ طالبان اور جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان لوگوں کی کمائی اور ترقی کا ذریعہ ہے انہی لوگوں کی کوششوں سے آج فوج اور کچھ مجاہدین ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہیں انہی لوگوں نے کشمیر کی تحریک کے راز فروخت کیے ہیں یہی لوگ مساجد اور مدارس کے فوٹو غیر ملکی سفارت خانوں میں بھیانک تبصروں کے ساتھ پہنچا رہے ہیں یہی لوگ صحافت کے ذریعے فحاشی بد دینی اور انڈیا کی محبت کا زہر لوگوں میں منتقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی حرکتیں کچھ نئی نہیں ہیں تاریخ ایسے میر جعفروں اور میر صادقوں سے بھری پڑی ہے یہ لوگ اپنی قوم کے دشمن اور غیروں کے یار ہوتے ہیں مگر تھوڑے سے وقتی مفاد کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے این جی اوز اور صحافت کو سیڑھی بنا کر یہ لوگ حکومت کے قانون تک پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے حکومت کو پاکستان کے دینی طبقے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری حکومت کی مثال جیل کے ان قیدیوں جیسی ہے جو جیل حکام کی خوشنودی اور اور چاپلوسی کے لیے اپنے دوسرے قیدی بھائیوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے ہیں مگر ایک دن اچانک انہیں بتایا جاتا ہے کہ کل تمہاری پھانسی کا دن ہے اس لیے تیاری کر لو تب کال کوٹڑی میں آخری رات وہ بہت کچھ سوچتے ہیں بہت سا روتے ہیں جیل کے سنتری کے سامنے اپنی وفاداری کے قصے دہراتے ہیں مگر ہر کوئی مجبوری کا عذر کرتا ہے اور اگلے دن انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے آج ہماری حکومت کے ذریعے مجاہدین کو مارا جا رہا ہے دینی طبقے کو ستایا جا رہا ہے دینی جماعتوں کو پامال کیا جا رہا ہے اور جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو پھر خود ان کا نمبر آئے گا انہیں ان کے پرانے جرائم یاد دلائے جائیں گے تم مسلمان ہو تمہاری فوج نے ماضی میں اسرائیل کو دھمکی دی تھی تم لوگوں نے روس کے خلاف مجاہدین کا ساتھ دیا تھا کارگل کی جنگ تم نے برپا کی تھی دنیا میں اسلامی ممالک کو ہمارے خلاف تم نے متحد کرنے کی کوشش کی تھی تم نے ہمیشہ بنیاد پرستی کو بڑھاوا دیا تم ماضی میں اسامہ بن لادن کے میزبان تھے تم نے کشمیر میں شورش برپا کی تم نے مشرقی پنجاب کے حریت پسندوں کا ساتھ دیا تم خود جہاد اور دہشت گردی کے درمیان فرق پر تقریریں کرتے تھے اور چھوڑو تمہارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہمارا محبوب بیٹا اسرائیل تم سے خوف محسوس کرتا ہے تب صفائیاں دینے سے بھی کام نہیں چلے گا اور اپنی روشن خیالی کے گیت سنانے سے بھی کسی کے دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہوگی کتابوں میں لکھا ہے کہ سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے مسلمانوں سے انتقام لینا شروع کیا تو اس کی زد میں مرزا غالب بھی آ گئے حکومت نے ان کا بھی وظیفہ بند کر دیا مرزا غالب نے حکومت کو درد بھرا خط لکھا جس میں یہ جملہ بھی تھا اگر میں نے کسی دن ایک نماز پڑھی ہو تو کافر اور اگر ایک دن شراب نہ پی ہو تو گناہ گار ہوں مگر انگریز کو اتنی صفائی پر بھی ترس نہ آیا کیونکہ مرزا جی مسلمان کہلاتے تھے خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور مجاہدین کو خوب ستایا جا رہا ہے جس سے دل میں غم غصہ اور گھٹن کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے مشرقی مکہ کے خوفناک اور شرمناک مظالم اور ان کی بیہودہ باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی تب آسمانوں کے اوپر سے یہ صدا آئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ کا يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فصب بحمد السَّاجِدِينَ کا رَبَّكَ منصاج يَأْتِيَكَ و کا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے بس آپ اپنے رب کی تصبیح کہتے اور خوبیاں بیان کرتے رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی اگر ان کی ہٹ دھرمی سے دل تنگ ہو تو آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر حماتن اللہ کی تسبیح و تمجید میں مشغول رہیں اللہ کا ذکر نماز سجدہ عبادت علاحی وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے قلب مطمئن و منشرح رہتا ہے اور فکر و غم دور ہوتے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی مہم یا فکر کی بات پیش آتی آپ نماز کی طرف چھپٹتے ان مشکل حالات میں دورہ تربیت کی طرف متوجہ ہونا اپنے نظریات چھوڑنے کا نہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے بس اے زخمی دل ساتھیوں آؤ کچھ دن اللہ اللہ کر کے توبہ کر لیں اپنے گناہ بخشوا لیں مالک کے ساتھ معاملہ درست کر لیں اپنے دلوں کی تنگی اور پریشانی پر مرہم رکھ لیں تب انشاءاللہ اللہ نصرت اترے گی اور حالات بدلیں گے وہ بہت اونچے آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا علم اور اونچا مقام دیا تھا انہوں نے بہت اونچی زندگی گزاری ان کی زندگی سعادت ہی سعادت تھی اور موت ان کے لیے شہادت بن گئی وہ مسند تدریس پر ماہر مدرس تھے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تھے طلباء ان کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھنے کو سعادت سمجھتے تھے وہ ممبر پر دلوں کو مٹھی میں لینے والے اور نظریات کی تعمیر کرنے والے خطیب تھے وہ میدان جنگ کے نامور سپاہی اور بہادر کمانڈر تھے وہ یاروں کے یار اور دوستوں کے دل نواز تھے ان کی زندگی زندگی سے بھرپور تھی اور ان کی ادائیں قاتل تھیں وہ حق بولتے تھے تو کالے اور سفید محلات لرز اٹھتے تھے وہ فتویٰ دیتے تھے تو لوگوں کو امام شافعی رحمہ اللہ یاد آ جاتے تھے وہ حق کی ہر آواز کے ساتھ تھے انہیں ملا محمد عمر مد زلو جیسے مجدد جہاد کا احترام نصیب تھا اور زمانے کے نام ور لوگ ان کے جوتے سیدھے کرنے کو فخر سمجھتے تھے وہ اپنوں کے لیے مہکتا پھول بہتا دریا برستا بادل اور ہمت کا مینار تھے تو دشمنوں کے دلوں میں پیوست خار تھے انہیں بارہا ڈرایا گیا مگر وہ نہیں ڈرے انہیں بعض رہنے کے لیے کہا گیا مگر وہ جہادی عشق بازی سے بعض باز نہ آئے انہیں مصلحت بینوں نے بہت سمجھایا مگر وہ زندگی کے آخری لمحات تک یہودیوں کو للکارتے رہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں آج کل یہودیوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے ان کے ایجنٹ ہر طرف دن پھرتے ہیں اور ان کے ادارے یہاں کے سفید و سیاح کے مالک ہیں مگر جو رب کو پہچانتا ہو وہ یہودیوں سے نہیں ڈرتا دو دن پہلے انہوں نے یہودیوں کے خلاف تقریر کی میں یہ تقریر سن چکا ہوں یہ تقریر نہیں ایک تاریخی خطبہ ہے جو صدیوں تک سنا جائے گا اور مستقبل پر اثر انداز ہوگا تیس مئی سن دو چار اتوار کے دن صبح سویرے وہ اپنے گھر سے نکلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا سبق پڑھانے راستے میں گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی انہوں نے اپنے اونچے مقام کے مطابق سینے پر گولیاں کھائیں اور ہمیں تنہا چھوڑ کر اونچے سفر پر چلے گئے میں ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا تھا مگر نہ ہو سکا انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی بن یوسف کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ برا حال ہے ماریں پڑ رہی ہیں عذاب ہی عذاب ہے پوچھنے والے نے حال پوچھا تو کہنے لگا میں نے جتنے لوگوں کو بے گناہ قتل کیا ان سب کے بدلے مجھے قتل کیا گیا مگر سعید بن جبہر رحمہ اللہ کے بدلے مجھے ستر بار قتل کیا گیا سعید بن جبیر رحمہ اللہ حدیث شریف کے امام اور اپنے زمانے میں اعل حق کے رہبر تھے وہ بہت بڑے مجاہد بھی تھے اسلاف میں سے کون ہے جو مجاہد نہیں تھا صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کون ہے جو مجاہد نہیں تھے جہاد کو جرم کہنے والو کچھ شرم کرو کچھ غیرت کرو جن کی خوشنودی کی خاطر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو وہ نہ دنیا کے مالک ہیں نہ آخرت کے کچھ عرصہ پہلے حدیث شریف کے امام اور اہل حق کے رہبر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدع کو شہید کر دیا گیا اور اب شریف کا امام آل حق کے رہبر اور مجاہدین کے سرپرست حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی نور اللّہ مرکد کی محبوب و بلند شخصیت کو نشانہ بنا دیا گیا کاش حجاج بن یوسف کے انجام کو یاد رکھا جاتا تو زمین پر اتنے بڑے گناہ نہ ہوتے قتل و غارت کے لیے ایک لمبی فہرست تیار ہے آگے معلوم نہیں کس کس کا نمبر لگتا ہے مگر یہ خوف کا نہیں حوصلے کا مقام ہے میں انڈیا کی جیل میں تھا وہاں میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا مجھے خواب بہت کم آتے ہیں سچے اور اچھے خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کل عرصہ تیئیس سال ہے تیئیس سال میں شش ماہیاں چھ چھ مہینے ہوتی ہیں پہلے چھ مہینے آپ کو خواب آتے تھے یوں خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں اور حدیث شریف میں سچے خواب کو مبشرات کا نام دیا گیا ہے مجھ جیسے کم عمل کو خواب کم آتے ہیں اور کبھی کبھار آتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جامع العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے شمالی کونے میں حضرت بنوری رحمہ اللہ کی مرکت پر ہوں وہاں چند اور قبریں بھی ہیں ایک قبر سے سیڑھیوں کے ذریعے اندر کی طرف راستہ جا رہا تھا میں سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا وہاں دیکھا تو شان بڑے بڑے کمرے ہیں ایسے جدید اور خوبصورت کمرے سعودی عرب کی کوٹھیوں میں دیکھے تھے ان کمروں میں قالینیں بچھی ہوئی ہیں اور ہر کمرے میں محراب بھی ہے اور ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں میرے حضرت مفتی ولی حسن صاحب نبر اللہ مرقدہو ایک حال نما کمرے میں خاموش بیٹھے ہیں کچھ اور حضرات بھی اپنے اپنے کمروں میں تشریف فرما ہیں حضرت مفتی نظام الدین صاحب نبر اللہ عمر بھی ایک جگہ بیٹھے ہیں طلباء ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء آ رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا میں نے عرض کیا اتنی بڑی اور ٹھنڈی قبر کس عمل کی بدولت ملتی ہے فرمانے لگے آدمی میں عجب نہ ہو تو اسے وسیع قبر ملتی ہے اس وقت حضرت بقید حیات تھے رہائی کے بعد ان سے خوب ملاقاتیں اور قربتیں رہیں اور انہوں نے بھرپور سرپرستی فرمائی ان سے ہر ملاقات کے دوران یہ خواب مجھے یاد رہتا تھا آج وہ کھلی اور ٹھنڈی قبر میں چلے گئے ان کی گردن جھکی نہیں کٹ گئی میری تمنا تھی کہ میں یہ کتاب ان کی خدمت میں بھجواؤں گا اور حسب سابق دعائیں لوٹوں گا مگر وہ تشریف لے گئے دشمنان دین نے بظاہر بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے مگر اندھو کو کیا پتہ کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے جس اسلام اور جہاد کو چودہ سو سال کے فتنے ختم نہ کر سکے اس اسلام اور جہاد کا اس زمانے کے ڈرپوک چوہے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے مرنا کسی نے ہے مگر قسمت اپنی اپنی ہے ہر آدمی صرف ایک بار اپنے گربان میں اور دوسری بار اپنی قبر میں جھانک کر دیکھے اور پھر فیصلہ کرے کہ اسے کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے اور کس طرح کی موت کے لیے کوشش کرنی چاہیے دورہ تربیت کو اللہ تعالی عام فرمائے یہ دورہ انشاءاللہ اللہ حضرت لدھیانوی شہید رحمہ اللہ اور حضرت شامزئی شہید رحمہ اللہ کے مشن کو زندہ رکھے گا تابندہ رکھے گا جہاد اور ذکر کا جوڑ فلاح لاتا ہے فیطن فصب وزقل اللہ کثیر اللّم جب جہاد میں کسی سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خوب اللہ کا ذکر کرو تاکہ کامیابی پاؤ جہاد ثابت قدمی کثرت ذکر اور سات دن نور کے جزیرے پر کچی مسجد کی دیواریں اللہ اللہ کے ذکر سے جھوم رہی ہیں اور بہت سے پکے محلات لرز رہے ہیں کانپ رہے ہیں اپنی اور اپنے رفقا کی اصلاح اور روحانی آودگی کے لیے کوئی اصلاحی نصاب مقرر کرنے کی تجویز کافی عرصہ سے زیر غور تھی اس سلسلے میں دورہ نور کے نام سے ایک ترتیب شروع کی گئی جو الحمد مفید رہی لیکن بندہ کی نظر بندی سے اس کا نظام درم برم ہو گیا رہائی کے بعد بندہ نے دوبارہ اس سلسلے میں کام شروع کیا اور طویل فکر و مشاورت کے بعد دورہ احساسیہ کا آغاز کیا دورہ احساسیہ تیس دن میں مکمل ہوتا ہے اور اس میں دینی اور علمی تربیت کا خاطر خواہ انتظام ہے الحمدللہ اب تک ہزاروں افراد اس دورے سے فیض یاب ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی یہ دورہ پورے پاکستان میں پانچ مقامات پر جاری ہے اور اب اسے مزید منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دورے میں تین کتابیں تعلیم الاسلام تاریخ اسلام اور تعلیم الجہاد مکمل پڑھائی جاتی ہیں نیز نماز اذان نماز جنازہ اور وضو طہارت کی اصلاح کرائی جاتی ہے اور اسلام کے محکم فریض جہاد سبیل اللہ کے متعلق کچھ احادیث زبانی یاد کرائی جاتی ہیں دورہ اثاثیہ شروع ہونے کے باوجود خالص اصلاحی اور روحانی دورے کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی اس دربدری کے زمانے میں اللہ تعالی نے یہ نعمت بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی اور ذہن میں ایک ایسی ترتیب آ گئی جو اصلاح کے تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے بندہ نے یہ ترتیب چار صفحات پر لکھ دی اور جماعت کے ذمہ دار ساتھیوں سے اس کے بارے میں مشاورت کی الحمد تمام رفقا نے خوشی کا اظہار کیا اور اسے جلد نافذ کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر پہلے دورہ تربیت کا اعلان کر دیا گیا اس دورے میں نوے کے قریب ساتھیوں نے شرکت کی تین ساتھی دورے کے نگران تھے اور یہ دورہ باول پور میں ہمارے مرکز جامع مسجد عثمان و علی میں منعقد ہوا دورے کے دوران ہی ساتھیوں نے اس دورے کی افادیت کے بارے میں عجیب و غریب احوال بھیجے جنہیں پڑھ کر خوشی ہوئی الحمدللہ ان ساتھیوں نے خوب خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے زخمی دلوں پر مرہم محسوس کیا اس کے بعد سے اب تک چار بار یہ دورہ ہو چکا ہے اور اب چند دن بعد پانچویں مرتبہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے دورے میں شرکت کرنے والے ہر ساتھی نے اسے بہت مفید اور ضروری قرار دیا کئی ساتھیوں کو الحمدللہ سچی توبہ نصیب ہوئی اور کئی ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرات سے نوازا اس پوری صورت حال کو دیکھتے ہوئے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے کہ اب اس دورے کو آہستہ آہستہ عام کیا جائے تاکہ ہر مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی دنیا و آخرت کو سوار سکے اب تک یہ دورہ جماعت کے مخصوص احباب کے ساتھ خاص تھا اس مبارک نصاب کو عام کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کا پورا تعارف شریعت کی روشنی میں سامنے آ جائے چنانچہ اسی مقصد کے تحت زیر نظر کتاب مرتب کی گئی ہے بنیادی طور پر اس کتاب میں دورہ تربیت کے دوران ہر روز کیے جانے والے چالیس اعمال کے فضائل کا بیان ہے جب کہ اسی دورے کی مناسبت سے تین دیگر مضامین بھی کتاب کی ابتدا میں شامل کیے گئے ہیں اللہ کرے یہ کتاب جلد قارئین کرام کے ہاتھوں تک پہنچے اور اس کتاب کا نفع مسلمانوں میں عام ہو اور ہر مسلمان اپنی اصلاح کی طرف اور اسلام کے اصلی نظریۂ جہاد کی طرف متوجہ ہو اللہ کرے میں خود اور تمام مجاہدین ایسے بن جائیں کہ فطرت کو ہم پر پیار آئے اور قدرت ہم پر فیاضی کرے ہم بخشے جائیں اور کامیاب ہوں اللہ کرے مسلمانوں میں دورہ تربیت عام ہو ہر کوئی فرائض کا پابند حرام سے بچنے والا اور خوب خوب ذکر کرنے والا بنے ہر مسجد آباد ہو اور گناہ کا ہر اڈہ ویران ہو اللہ کرے امت مسلمہ پر رب تعالی کی نصرت مغفرت اور رحمت نازل ہو اس کے دکھ درد دور ہوں اور اسے دوبارہ غلبہ عظمت اور امارت و قیادت نصیب ہو اللہ کرے مسلمانوں کو ایسا حکمران نصیب ہو جو قرآن پاک کو سمجھتا ہو قرآن پاک کو مانتا ہو قرآن پاک پر عمل کرتا ہو جس کے دل میں اپنوں کا درد ہو اور جسے اسلام سے عشق اور پیار ہو اللہ کرے شہدائے کرام کی شہادت قبول ہو جائے زخمی شفا پا جائیں جہاد کے راستے میں قید ہو جانے والے رہائی پا جائیں اسلامی تحریکیں کامیاب انجام سے ہم کنار ہو جائیں دنیا میں دین کا بول بالا ہو جائے زمین پر اسلام نافذ ہو جائے عراق افغانستان فلسطین کشمیر اور انڈیا آزاد ہو جائیں برما فلپائن تھائی لینڈ چیچنیا بوسنیا قبرص ایریٹیریا افریقہ سنگ کی آنگ کے مسلمانوں کو امن چین اور انصاف ملے حجاز مقدس محفوظ رہے بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو جائے اور مسجد اقساء کے گرد زمین کی برکتیں واپس لوٹائیں اللہ کرے میں سچا اور کامیاب مسلمان بن جاؤں دنیا میں دین کے ساتھ جڑا رہوں حق کے ساتھ چمٹا رہوں مقبول نیکیاں کر سکوں گناہوں سے بچ سکوں شہادت کی موت نصیب ہو اور رب کا پیار اور اس کا دیدار مقدر ہو میرے والدین بہن بھائی بیوی بی بچے جملہ عزیز و اقارب جملہ رفقاء و احباب سب سچے اور کامیاب مسلمان بن جائیں انہیں رب کی رحمت نصرت اور مغفرت نصیب ہو اور انہیں وہ زندگی ملے جس سے رب راضی ہو اور انہیں وہ موت ملے جو راحت و کامیابی والی ہو یہی دعا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہے اللہ کریں میرے نانا جی جناب الحاج محمد حسن چغتائی رحمہ اللہ میرے دادا جی جناب الحاج اللہ دتہٰ عطا رحمہ اللہ میری دادی عماں محترمہ میرے مرحوم چچا نجیب اللہ رحمہ اللہ حبیب اللہ رحمہ اللہ کلیم اللہ رحمہ اللہ اور تمام مرحوم رشتہ داروں کی بخشش ہو جائے ان کی قبریں جنت کا باغ بن جائیں ان کے درجات بلند ہو جائیں اور میرے خاندان کے زندہ افراد تمام کے تمام پکے سچے مومن مجاہد اور دیندار بن جائیں یہی دعا تمام امت مسلمہ کے لیے بھی ہے اللہ کرے میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی صاحب حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید حضرت مولانا قاری عرفان صاحب حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب حضرت مولانا مفتی عبد السمیع شہید حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب حضرت مولانا قاری عبد الحق صاحب حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید حضرت مولانا محمد ولی صاحب حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید وغیرہ ہم اور میرے رفیق شہدہ کمانڈر عبدالرشید سے لے کر وقاص تک سب کے درجے بلند ہوں سب کی قبریں روشن ہو اور سب کے صدقات قیام تک جاری رہیں اللہ کرے وہ تمام لوگ دنیا و آخرت میں خوب خوب کامیاب ہوں اونچی سے اونچی نعمتیں حاصل کریں اور حیات طیبہ پائیں جنہوں نے مجھ حقیر و فقیر پر کوئی احسان کیا کوئی بھلائی کی کوئی دعا دی کوئی خیر خواہی کی اور کسی درجے میں محبت کی میں کسی کو کوئی بدلہ کہاں دے سکتا ہوں میرا رب اپنی شایان شان ان کو بدلہ عطا فرمائے اللہ کرے میرے محسن اساتذہ اور مشائق صحت و آفیت کے ساتھ لمبی عمر پائیں ان کی شش جہاد سے حفاظت ہو ان کے درجے ہر آن بلندی پائیں اور ان کے فیوز جاری و ساری رہیں اللہ کرے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل سے اس کے روسیہ معلف کی خطاؤں لغزشوں اور گناہوں کو بخش دے اور اس کتاب کو مسلمانوں کی نشات ثانیہ کے لیے ہونے والی مقبول محنتوں کا حصہ بنائے دل چاہتا ہے اور بہت کچھ مانگوں اور بس اپنے جواد و فیاض رب سے مانگتا ہی چلا جاؤں ربان تقب المن کنت سمیع العلیم وطب عليں اِن الرحيم طور الله تعالى على تعال علاقى سعيدين محمد وعلى على و عصحابى اجمائين محمد مسعود اظہر ستائس ربيسانی سن چودہ سو پچيس يوم الربا بمطابق سولہ جون دو ہزار چار